ان الحمد للّہ وسلام ولا رسول اللہ ولیہ وصحب المعین امفا بلّہ من شعیط الرضیم کما ارسل فی کم رسول من کم یتلو علیہ کما یاطنہ ویو ذکی کم ویو وی الم لَمْ عالم تَعْلَمُونَ تالمون أَذْكُرْكُمْ ادر کم وشقرونی ولا تقفرون کما ارسلا جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول من تم میں سے ہی یتلو علیہ جو پڑھتا ہے تم پر آیاتنا ہماری آیتیں ویو اور تذکیہ کرتا ہے تمہارا وی الم و الکتاب اول اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی ویل و اور تعلیم دیتا ہے تمہیں معلم تکو لو اس کی کہ نہیں تھے تم تعلمون جانتے فض پس یاد کرو تم مجھے از میں یاد کروں گا تمہیں وشقوری اور شکر کرو تم میرے لیے ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو پیچھے تحویل قبلہ کا ذکر گزرا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اعتراضات کو ان کے شکوک و شبہات کو پروپیگنڈوں کو بیان کیا اور آخر میں پھر یہ آیت نادل ہوئیں کما ارسلنا فی کم رسول جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے کیا مطلب کیا ربط ہے ان کا پچھلی آیات سے اور کما ربط پیدا کر رہا ہے عیسائیت کا آغاز کما سے ہو رہا ہے جیسا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی دعا کو قبول کر کے اپنا رسول مبروض فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی دعا تھی کہ اللہ ان لوگوں میں سے تو ایک شاندار رسول مبروض فرما اور ان کی صفات کیا ہونی چاہیے ان کو بھی انہوں نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اپنا رسول مبوس کر دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے تعمیر کردہ اللہ کے گھر کو بیت اللہ مقرر کر دیا یہ ہے اس کا ربط دونوں چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی ہے اور شروع سے یہی قبلہ چلا آ رہا تھا تو پھر یہودیوں نے یہ قبلہ تبدیل کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دے کر ان آپ کا رخ ابراہیمی قبلے کی طرف پھیر دیا جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کو قبلہ مقرر کر دیا فرمایا جس طرح اللہ نے رسول بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پورا کر دیا اسی طریقے سے قبلہ کو تبدیل کرنے کا حکم دے کے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا تعمیر کردہ قبلہ اس نبی کے لیے مقرر کر دیا یہ ہے اس کا ربط کما ارسلنا فی رسولا منکم جیسا کہ مبروس کیا بھیجا ہم نے تم میں رسول ایک شاندار رسول یہ جو تنوین ہے یہ عظمت پیدا کر رہی ہے مفہوم کے اندر یعنی مانا شاندار رسول سب سے جتنے اول الازم رسول تھے ان میں سے بھی سب سے بڑے ان کے سردار رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوز کیا یتلو علیکم آیاتنا جو تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیات کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نادل ہو رہی ہے کتاب اللہ نادل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں تلاوت فرما رہے ہیں تو گویا کے قرآن مجید کی وہی جو ہے اس کو وہی مطلوب کہا جاتا ہے اور دلیل اس کی یہی ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کی تلاوت کا بھی اجر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کیا پھر وہی کلام جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا القاع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کلام کی تلاوت کی صحابہ کرام کے سامنے اور اسی کو لوگوں نے اسی طرح یاد رکھا اور محفوظ رکھا کیا، کتابی شکل کے اندر تو اب اس کی تلاوت قیامت تک باقی ہے تلاوت کا بھی اس کا اجر ہے تو یہ تلاوت کی وہی وہی مطلوب حدیث بھی وہی ہے لیکن وہ وہی غیر مطلوب ہے یعنی اس کی تلاوت نہیں ہے اسی لیے قرآن مجید کی جو جی روایت ہے یہ الفاظ کی روایت ہے صرف معنی کی روایت نہیں ہے باقاعدہ کلام کو روایت کیا گیا ہے جو الفاظ نادل ہوئے ہیں الفاظ جن اسواد کے ساتھ نادل ہوئے ہیں کیونکہ تلاوت کا تعلق اصوات سے ہے تو جو کلام نادل ہوا جو کلام کے الفاظ نادل ہوئے ان کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ اکبر لیکن جو حدیث کی وہی ہے اس کی تلاوت نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادل کردہ احکام ہیں اعت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید کی روایت جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ روایت ہے اور حدیث کی روایت جو ہے وہ صرف معانی کی روایت ہے یہ الفاظ کا اہتمام اس کے اندر ضروری نہیں ہے نہ ہی اس کی تلاوت کی جاتی ہے البتہ چند دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے الفاظ کو تلاوت کرتے تھے یعنی پڑھتے تھے یاد کرتے تھے اور صحابہ کو بھی یاد کرواتے تھے تو صحابہ نے ان الفاظ کو بھی اسی طرح روایت کیا یاد کیا اور وہ جن کو ادعیہ مسنونہ کہتے ہیں تو ان کے الفاظ کو اسی طریقے سے محفوظ رکھا گیا لیکن حدیث کی باقی عام وہی کے الفاظ کو محفوظ رکھنا ضروری نہیں ہے البتہ اس کا مفہوم جو ہے اس کا ادا کرنا اسی طرح جو ہے وہ ضروری ہے تو یہ فرق ہے قرآن اور حدیث کے اندر دونوں مت وہی ہیں لیکن وہی کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ ایک تلاوت کی وحی ہے اور دوسری میں تلاوت نہیں ہے معنی کا یہ تمام لازم ہے وہ اور وہ تزکیا کرتا ہے تمہارا پاک کرتا ہے تمہیں تمام عقیدے کی خرابیوں سے پاک کرتا ہے جتنی شرک کی نجاستیں ہیں جی جتنی عقیدے کی خرابیاں ہو سکتی ہیں ان سب خرابیوں کو دور کر کے نجاستوں کو ختم کر کے خالص اللہ کی توحید کا عقیدہ اور باقی ایمانیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں اسی طریقے سے پھر تزکیہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اخلاق رضیلہ ختم کر کے اخلاق حمیدہ کی تعلیم دیتے ہیں جو اخلاق اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو عادات و اطوار اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کہ بندوں کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ اخلاق سکھاتے ہیں اور جو بری عادات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے روکتا ہے ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرتے ہیں لوگوں کو ایسی بری عادتوں سے بچا کر روک کر ان کو اچھی عادات اچھے اطوار اچھے اخلاق کی طرف مائل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کزب وغیرہ ختم کر کے صدق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں نفا ختم کرتے ہیں اس کی جگہ پر ایمان کو پختہ کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں تزکیہ کے اندر شامل ہیں گناہوں کو ختم کر کے تقوا سکھاتے ہیں گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ تقوا ہے یہ سکھاتے ہیں اور گناہوں سے پاک کرتے ہیں گناہوں کا ختم کرنا تقوے کا اختیار کرنا یہ بھی تزکیہ کے اندر شامل ہے تو یہ بڑی جامع چیز ہے تزکیہ جس کا ہم تربیت مانا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا پسند کرتا تھا کہ ایسے لوگ تیار ہو جائیں ایمان کے اعتبار سے اعمال کے میں پختگی کے اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے یہ آداب زندگی ان کو سیکھنے چاہیے اور یہ یہ خرابیاں ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے حلال اختیار کریں حرام سے بچیں تو جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا تھا اللہ نے اپنے نبی کو ان چیزوں کی خبر دی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی صحابہ کرام کو تربیت دے کے ان کا تسکیہ کر کے ایسے لوگ تیار کر دیے ایک ایک فرد کا بھی تسکیہ کیا اور بحثیت مجموعی پوری جماعت صحابہ کا بھی تزکیہ کر کے تربیت کر کے اللہ کے پسندیدہ بندے تیار کر کے اللہ کے سامنے کھڑے کرتی یہ تزکیہ ہے اللہ اکبر اور اسی طرح یہ امت کے اندر اصلاح کا عمل تربیت کا عمل تزکیے کا عمل یہ جاری رہنا چاہیے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے تھے تربیت کرتے تھے ایسے ہی امت کے لوگوں کی تربیت لازمی ہے کیونکہ اس امت نے نبیوں والا کام کرنا ہے جو کام اللہ کے نبی جو ذمہ داری لے کے آتے تھے اب اس امت کی وہ ذمہ داری ہے تو وہی لوگ اس مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں جو اب تربیت تربیت یافتہ لوگ ہوں گے تو اس کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کا تربیت کا جو منہج ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے وی الم کو ملک کتاب اب اور سکھاتے ہیں تمہیں کتاب اور حکمت الکتاب سے مراد قرآن مجید الحکمہ سے مراد سنت اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کو کتاب بھی کہتے ہیں یعنی کتاب کیوں کہتے ہیں کہ جب یہ وہی جس کی ہم قیادت کرتے ہیں اسی کی کتابت کی گئی ہے وہی لکھی ہوئی ہے اور یہ سب سے پہلے لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی موجود تھی اور اس کے بعد پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ لکھوایا ہے کاتبے وہی مقرر کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو جب پڑھا جائے گا تو یہ قرآن ہے جب لکھا ہوا کتابی بھی مجلت شکل میں ہوگا تو وہی کتاب ہے مراد قرآن ہی ہے جی ولحکمتا اور حکمت حکمت کا مطلق معنی تو دانائی ہے نا لیکن اسے ابن عباس اور دیگر مفسرین سبھی یہ بیان کرتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے خاص طور پر جہاں بھی قرآن مجید میں کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد سنت ہوگا جب کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آئے تو اس سے مراد سنت رسول ہے اور اپنے معنیٰ کے اعتبار سے بھی یعنی یہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ہاں جی آپ کی جو سنت ہے اس میں اقوال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت میں موجود ہیں تینوں چیزیں اقوال بھی افعال بھی تقاریر بھی یہ تینوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں بھی ہیں جو حدیث کے اندر بھی ہیں اور سنت میں بھی یہی تعریف ہے تو ساری حکمتیں اسی کے اندر ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو چیزیں سکھائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو کچھ سکھایا سمجھایا ساری حکمت اسی کے اندر ہے اور جو بات اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی اچھی اور بھلی محسوس کیوں نہ ہو اس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے اگر وہ حکمت ہوتی تو اللہ تعالی اپنے نبی کو ضرور بتاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ضرور سمجھاتے تو بعض اوقات یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا بڑی اچھی چیز ہے جی بہت شریعت میں ضروری چیز ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کے بڑے فوائد ہیں لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہے جس کو آپ دین بنائیں گے اور وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے وہ چیز ثابت نہ ہوگی تو پھر وہ بدعت بنے گی بدعت جو ہے دیکھنے میں بڑی بھلی محسوس ہوتی ہے کبھی بہت زیادہ مفید نظر آتی ہے لیکن اس کو بدت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ نازل کیا ہے نہ اپنے نبی کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کے متعلق لوگوں کو ترغیب دی ہے چونکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس بات کو پسند نہیں کیا تو ہمیں بھی پسند کرنے کی بجائے ان چیزوں کو ناپسند کرنا چاہیے تو بدت سے بہت نفرت ہونی چاہیے بہت نفرت ہونی چاہیے بدت سے اور بدت ہمیشہ ہی یعنی اچھی اور بھلی شکل کے اندر آتی ہے ہمیشہ دیکھو نا اس کو لوگ بے دینی یا گناہ سمجھ کر قبول نہیں کرتے اس کو ہمیشہ اچھا سمجھ کر قبول کرتے ہیں جب کسی چیز کو گناہ سمجھ کر قبول کر لیں گے مان لیں گے عمل کر لیں گے تو پھر اس پر توبہ کے لیے بھی جلدی تیار ہو جائیں گے لیکن جب ایک چیز کو اچھا مفید بھلا سمجھ کر قبول کریں گے عمل کریں گے تو پھر توبہ کے لیے تیار نہیں ہوں گے تا وقت کے عقیدہ صحیح نہ ہو جائے تا وقتے کے عقیدہ صحیح نہ ہو جائے جب اس کے عقیدے میں اس کی خرابی واضح ہوگی پھر وہ تب بدت سے تائب ہو ورنہ اس سے پہلے بندہ بدعت سے تائب نہیں ہوتا گنا سے بہت جل تائب ہو جاتا ہے اس لیے بدت جو ہے وہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اور یہ سنت کے بالمقابل ہے یہ بدت تو سنت وہ جو اللہ نے ایک طریقہ مقرر کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ اپنی امت کو بتا دیا سمجھا دیا یہ سنت ہے اور بدت کیا ہے کہ اللہ نے وہ طریقہ مقرر ہی نہیں کیا جب اللہ نے وہ طریقہ مقرر ہی نہیں کیا تو نبی نے وہ طریقہ امت کو سمجھایا ہی نہیں ہے اس لیے وہ طریقہ شریع اسلامی ہو ہی نہیں سکتا وہی علم لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور سکھاتے ہیں وہ تمہیں وہ چیز مَا لم لمتکون تالمون جن کو تم نہیں جانتے تھے ہاں؟ کون سی چیزیں ہیں ماں بادیت کی چیزیں جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں میٹا فزکس کی جو انسان کے یعنی حواظ کے اندر نہیں آتی مشاہدے کے اندر نہیں آتی وہ ساری چیزیں اب ایمانیات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب الطبیات ہیں میٹا فزکس ہیں انسان کے مشاہدے اس کے حواس سے اس کی عقل سے وہ بعید ہیں دور ہیں ایسی تمام چیزیں جو ہیں وہ معلوم تکن تالمون میں شامل ہیں آخرت کے متعلق جتنے امور ہیں برزق کے متعلق جتنے امور ہیں یہ ایمانیات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں فرشتوں کا وجود ہے اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں تخلیق کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی مشاہدے سے بعید ہے تو اللہ کے نبی ان ساری چیزوں کی خبر دیتے ہیں یعنی مرنے سے انسان جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا ہاں؟ یہ سب معلوم تکون تعلمون میں یہ چیزیں شامل ہیں ہاں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ ارتقائی تھیوری کے تحت یہ سارا تخلیق کا نظام جو ہے وہ چلا ہے پہلے پانی تھا پانی کے ساتھ جب زمین کی مٹی ملی تو ان دونوں کے ملنے سے ایک وجود پیدا ہو گیا اس کو کیڑا کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں تھی پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہڈی والے جانور جو ہیں اس سے بننا شروع ہو گئے اس کو ایولیوشن کہتے ہیں ارتقاء تو وہ کہتے ہیں یہ اس طریقے سے بنتے بنتے تبدیل یعنی بلکہ وہ کروڑوں سال بیان کرتے کروڑوں سالوں کے اندر یہ جو ایولیوشن ہوا ہے یہ جو ارتقاء ہوا ہے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے تو یہ انسان اس شکل میں آیا ہے بندر سے انسان بن گیا بندر کا شکلیں بڑی قریب ہوتی ہیں تو ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اب اس کا مطلب ہے کہ انسان نے بھی بدل کے کچھ اور بننا ہے پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال لگیں گے یعنی یہ یہ ایک تصور ہے ایک تصور ہے جن کے پاس اللہ کی شریعت کا علم نہیں ہے ہاں جی جو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے کے لیے اور اللہ کے بیان کردہ حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے اس قسم کے فلسفے ایجاد کیے ایسی ایسی تھیوریاں بیان کی اور انسان کو یعنی ارتقاق کی ایک علامت بیان کر دیا کہ یہ بندر جو ہے اس کی دم گھس گئی انسان بن گیا یہ یہ بیان کرتے ہیں سمجھ گئی ہے اور بھائی اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ پہلا انسان کون تھا آدم پہلا انسان آدم تھا یہ بندر کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے اعلیٰ پیدا کیا ہے یہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے ہی سب سے اعلیٰ ہے یہ،, یہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے بندر سے انسان نہیں بنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے سب سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا جی اس کا قالب اس کا جسم اپنے ہاتھ سے بنایا پھر اس کے اندر روح پھونکی اس کو ایک انسان بنایا پھر اسی کے اندر سے اس کی بیوی کو بنا دیا بجا علا من تو اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے آدم سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کر دیا اب تخلیق کا بہو اب کل خلقن علیم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جتنے سلسلے اور طریقے ہیں وہی ان کو بہتر جانتا اور تم چونکہ لگا بندہ ایک تخلیق کا سلسلہ جانتے ہو یہ تناسل کا جو تخلیق کا سلسلہ تم صرف اسی سے واقف ہو اس کے بغیر تو تم کسی کو جانتے ہی نہیں ہو کسی طریقے کو اسی لیے تم نے عیسیٰ علیہ السلاۃ کی ہر عادت تخلیق کا انکار کر دیا جی اللہ اکبر تو انسان پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا اور کیسے پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر بیان اللہ کا کر بیان کردہ اگر تسلیم نہ کرے تو پھر ان کی باتیں لوگوں کو ماننی پڑیں گی یہ انتخائی باتیں اور یہ فضول باتیں بے بنیاد چیزیں جو ہیں یہ بندر کی اولاد انسان کو بنانے والے سمجھ گئی تو یہ ہے معلوم تکون تالبون اسی طریقے سے مرنے کے بعد انسان کہاں جائے گا کہاں جاتا ہے مرنے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کیا ہوگی آئندہ حالات کیا ہوں گے پھر آسمان اور زمین کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں آسمان کی مخلوقات جو تمہارے مشاہدے میں نہیں ہیں وہ کیا کیا ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو انسانی مشاہدے سے اس کے حواس سے عقل سے بہت بعید ہے انسان کی انسان کا جتنا علم ہے اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں انسان کا جتنا علم ہے اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں ایک اس کے حواس ہیں پانچ حواس فائیو سینسز پانچ چیزوں سے انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے ہاں جی یہ تو ایک علم کا اس کا یہ ذریعہ ہے اور دوسرا ہے عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سوچنے والا سمجھنے والا تخیل میں چیزوں کو جوڑ جوڑ کے نئی چیزیں بنانے کے لیے صلاحیت رکھنے والا نتیجے نکالنے والا یہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل کی صلاحیت دی ہے یہ دوسرا بڑا ذریعہ انسان کے پاس عقل کا ہے کہ جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے اور انسانی علوم و فنون کے جتنے دائرے دنیا میں موجود ہیں یہ سارے کے سارے ان دو چیزوں پر مشتمل ہے حواس سے خمسہ اور عقل جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کی شریعت اللہ تعالیٰ کی وہی پر مبنی ہے جو حواس سے عقل سے ان ساری چیزوں سے بلند و بالا وہی انسان کے یہ دونوں جو ذریعے ہیں نا علم کے حواس اور عقل ان دونوں سے بلند ہے اور بالا ہے اور ہے وہ ہے وہی کا علم تو یہ نبی جو ہے ان کے اوپر وحی آتی ہے اور وہ وہی کے ذریعے وہ حقائق دنیا کو بیان کرتے اور سمجھاتے ہیں جن, جن حقائق سے دنیا بے خبر ہے اور جانتی ہی نہیں ہے نہ مکے والے جانتے تھے نہ اور جانتے تھے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے نبی وہ باتیں تمہیں بتاتے ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں فض قرونی از کور کمبش ولا تک پس ذکر کرو تم میرا یاد کرو تم مجھے میں یاد کروں گا تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام بیان فرمایا نا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت بڑا انعام ہے انسانوں کے لیے ہاں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب قرآن مجید نادل کیا یہ کتنا بڑا انعام ہے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو علم بیان کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کی تکمیل کی جو نعمت اس کو ذکر فرمایا یہ سارے انعامات اس سے پیچھے بیان ہوئے ہیں تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فض قرونی از کور کم ولا اب تم نے میرا شکر کرنا ہے جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کا شکر کرو اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا جو ہے وہ ذکر سے کے ساتھ متعلق ہے سبحان اللہ الحمد یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کے کلمات ہیں لیکن اللہ کا ذکر بھی ہے الحمد کہنا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا بیان کیا ہے فض قرونی از کور کم میں نے جو کچھ تمہیں دیا نبی دیا یہ دیا یہ دیا بہت کچھ دیا اب اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اس کا ذکر کرو اس کی نعمتوں کو یاد کرو جی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر تمہارے دل کے اندر زندہ رہنا چاہیے تاکہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رہے یہ ذکر جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے بڑی اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کی بڑی اہمیت بتاتے تھے قرآن مجید نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ اکبر ایک حدیث ہے یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اگر تو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے علیحدگی میں اپنے آپ میں یاد کروں گا اور اگر تو مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرے گا کسی جماعت میں بیٹھ کے یاد کرے گا تو میں اس جماعت سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں تیرا ذکر کروں گا تجھے یاد کروں گا تو یہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو یاد کرے اس کا نام لے سے آپ بھی بہت خوش ہوتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جی کہ بھی اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر یہ بات کہی ہے تو کچھ خوش نصیب ہیں نا جن کا نام اللہ تعالیٰ لیتا ہے وہ حدیث بھی آپ کو سامنے رکھنی چاہیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہی ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے محبت کرتے ہوئے پھر جبریل کو بلا کے کہتا ہے میرے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر ہاں جی اور جا میرے فرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل آسمان میں فرشتوں کے اندر اس بندے کا نام لے کے اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اسے محبت کرو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ اللہ تعالی جس کا نام لے کر جبریل سے کہتا ہے کہ اس کے اس کے نام کا اعلان کرو پھر وہ فرشتے جب اس کا نام سنتے ہیں تو پھر اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں سمایودہ قبول پھر دنیا کے اندر بھی اس کا قبول رکھ دیا جاتا ہے ہر نیک شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور پھر لوگ دور دراز بیٹھ کے اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے اپنے مقرب بندوں کے لیے یہ دنیا کے اندر ان کو یہ مقام دیتا ہے تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ایسے لوگوں کا تو اللہ یہ چیز ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ کو یاد کرنے سے پھر ذکر جو ہے ذکر اور شکر آگے شکر کا لفظ ہے بشقرولی ولا تقرول تم شکر کرو اور نہ شکری نہ کرو ذکر کرنے سے اور شکر کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے پھر یہ ذکر بھی اور شکر بھی صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے ان کا تعلق انسان کے عمل سے بھی ہے ہاں ذکر کا تعلق بھی عمل سے ہے کہ اللہ کو یاد کرو اللہ کے ہر حکم کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرو ایک بندہ صرف ذکر کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا یہ کوئی ذکر نہیں ہے ذکر کا مانا تو یاد دیا نہیں بھی یاد رکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہتا ہے اس بات کو یاد کرو اللہ تعالیٰ تم سے کیا مانگتا ہے اس بات پر توجہ کرو تو بندہ صرف زبان سے وہ ہے نا جی لاکھ مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو لاکھ مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو پڑھ لو بھائی سبحان اللہ لاکھ مرتبہ کر لو الحمدللہ لاکھ مرتبہ یہ کر لو لیکن ان دونوں کا تعلق سبحان اللہ کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے الحمدللہ کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے اور دونوں اللہ کی توحید بیان کرنے والے کلمے ہیں ایک شخص وہ اللہ کی توحید کو تو مانتا نہیں ہے کبھی اس مدار پر کبھی اس قبر پر ادھر سجدے کر رہا ہے اس سے مرادے مانگ رہا ہے غیر اللہ کے نام کے ورد وظیفے بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ وہ سبحان اللہ الحمدللہ کا برد بھی کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کی تصویر پڑھ رہا ہے لاکھ لاکھ مرتبہ تسبی پڑھ رہا ہے لیکن شرک بھی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ عمل اس کا اور ہے یہ زبان کا ذکر اس کو فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کا عمل بھی اس کے اوپر نہیں ہوگا تو ذکر کا تعلق جہاں زبان سے ہے دل سے ہے دل سے بھی ذکر کا تعلق ہے اسی طرح شکر کا تعلق زبان سے بھی ہے دل سے بھی ہے عمل سے بھی ہے انسان کا رویہ ہی اللہ تعالی کے شکر کا ہونا چاہیے ہاں جی جب بندہ یہ سوچتا ہے نا یہ اللہ کی مجھ پر اتنی اتنی نعمتیں ہیں تو پھر وہ سبحان اللہ اپنے دل کے اندر اپنے دل کے اندر ایک بہت پختہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ سے گہری محبت اللہ سے گہرا تعلق رکھتا ہے تو اس کا تعلق ذکر کا بھی اور شکر کا بھی زبان سے بھی تعلق ہے دل سے بھی تعلق ہے عمل سے بھی تعلق اور جب یہ ساری چیزیں ادا ہوتی ہیں پھر صحیح ذکر ہوتا ہے اسی طرح صحیح شکر بھی ہوتا ہے اللہ اکبر بلا تک فرون شکر کرو نہ شکری نہ نا کرو یہ کفر کا لفظ کفر کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے کئی معنوں میں آتا ہے اور ایک معنی اس کا ناشکری بھی ہے کیونکہ کفر کا معنی چھپانا چھپانا جب بندہ اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے مانا ہے اس کے سامنے یہ چیز بالکل واضح ہے اور دنیا کے سامنے بھی وہ واضح کرتا ہے کہ میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں جی اور جب وہ ناشکری کرتا ہے گویا کہ نعمت اس وہ چھپا لیتا ہے وہ اس, اس نعمت کو نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے وہ اس کے ذہن میں دل و دماغ میں وہ چیز آتی نہیں ہے ہاں جی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے وہ کبھی کہے گا یہ میری عقل ہے یہ میری صلاحیت ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں وجہ سے یہ چیز ہو گئی ہے یہ نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے گویا کہ وہ اس چیز کو چھپا لیتا ہے اس سے یہ چیز چھپ جاتی ہے اس لیے اس کفر سے یہاں ناشکری بھی مانا مراد لیا جاتا ہے یا یو اللہ ددینہ منسطعین بصبر وسلح اللہ مصابرین اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پیچھے شکر کا ذکر کیا آگے پھر صبر کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے بیان کا بھی احکام کے نزول کا بھی کہ اللہ تعالیٰ اگر حلال کا تذکرہ کرتا ہے ساتھ حرام کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر صبر کا شکر صبر کا ذکر کرے شکر کا ذکر کرے گا تو ساتھ صبر کا بھی کرے گا جنت کا ذکر کرے گا ساتھ جہنم کا بھی ذکر کرے گا نعمتیں یاد دلائی ہے تو ساتھ تکلیفوں کا بھی ذکر کر دیا ہے بھی تکلیفیں بھی آئیں گی صرف نیمتے ہی نیمتے نہیں ہیں مسلمانوں ایمان والوں تمہارے لیے تکلیفیں بھی آئیں گی جس طرح نعمتوں پر تم نے شکر کرنا ہے اس طرح تکلیفوں پر تم نے صبر بھی کرنا ہے تو اس کو ساتھ ملا دیا فرمایا اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ انسان اگر شکر بھی کرتا ہے عمل کرتا ہے جو بھی ذمہ داری ہے ادا کرتا ہے تو یہ ساری اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد کے ساتھ ہی کر سکتا ہے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا شیطان پیچھے لگا ہوا ہے ماحول کی خرابیاں بہت زیادہ ہیں نفس امارہ شرارتوں سے باز نہیں آتا تو بہت سارے ایسے عوارث موجود ہیں کہ جس جو انسان کو یعنی دور لے کے جاتے ہیں گمراہ کرتے ہیں تو اگر انسان راہ راست پہ رہتا ہے صحیح عمل کرتا ہے ہاں جی اللہ کے حکموں کو مانتا ہے ان ساری چیزوں کو تسلیم کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے ساتھ ہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد دو چیزوں کے ساتھ خاص طور پہ حاصل ہوتی ہے ویسے تو اللہ کی مدد کے نزول کے اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں لیکن دو خاص ذریعے ہیں کہ جن کو یہاں بیان کیا گیا ہے صبر اور نماز صبر اور نماز دو چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبر جو ہے نا اللہ اکبر مشکلات کو برداشت کرنا صبر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر متاومت استقامت اختیار کرنا یہ صبر ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا روک دیا ان چیزوں سے مکمل طور پر رک جانا اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ صبر ہے یہ تین چیزیں صبر کے ذمن میں بیان کی گئی ہیں تین چیزیں تین چیزیں ہیں صبر کے اندر تو اگر ہم ویسے غور کریں تو جتنے اعمال ہیں تقریباً سارے کے سارے ان تینوں میں آ جاتے اللہ تعالی کی مدد کے لیے جہاد بہت ضروری ہے ان تنسر اللہ کم اللہ کی مدد کے لیے جہاد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اچھا جہاد ایک ایسا عمل ہے جس میں صبر بڑا ہی ضروری ہے صبر کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں صبر جتنا جہاد میں ہوتا ہے اتنا شاید اور جگہ پر نہ کرنا پڑے تو یہ جو تین چیزیں ہیں جن کا تعلق صبر سے ہے انسان باقی شریعت کی تمام چیزیں اعمال اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو اور نماز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی غم والی خبر پریشانی والی خبر ملتی یا کوئی ایسا مسئلہ بنتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے نماز پڑھنا شروع کرتے تو نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ جی کوئی کام ہے بڑا کام ہے تو سلاط حاجت پڑھو دو رقطیں ادا کرو یہ سلا حاجت ہے جو بھی حاجت طلب کرنی ہے کوئی بڑے سے بڑا کام آپ نے کرنا ہے جی تو سلات حاجت پڑھو اور کام کرو کوئی چیز خریدنی ہے کوئی بیچنی ہے کوئی شادی کرنی ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے استخارہ کرو یہ بھی نماز ہے تو نماز جو ہے یہ انسان کو اللہ کے ساتھ بڑا ہی تعلق اس کا قائم رکھتی ہے تو یہ نہیں ہے صرف پانچ نمازیں پڑھ لو اور فرض ادا کر لو بلکہ رویہ اپنا نماز والا بنانا چاہیے نفل نماز جو ہے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے اپنے دنیاوی امور میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلب کے لیے نماز کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے تو یہ دو چیزیں صبر بھی اور نماز یہ دونوں چیزیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد حاصل ہوتی ہے آگے فرمایا ان اللہ ماصابرین پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا پھر آگے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر صابر کون ہے صبر کرنا ایک دفعہ ہو سکتا ہے دو دفعہ ہو سکتا ہے لیکن صابر وہ شخص ہے جو مستقل ہی صبر کرے اسم فائل ہے نا جس میں اسم فائل میں اس کا خاصہ ہے دوام پایا جاتا ہے اس کے اندر کہ انسان کا رویہ جب صبر کا بن جاتا ہے جب رویہ صبر کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالی کی معیت ایسے شخص کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کرام کو بھی صبر بہت سکھایا تھا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا مسلمانوں کا ہاں جی وہ سب سے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر صبر نہیں ہے بجلی نہیں ملتی چلو شور مچاؤ جلوس نکالو ٹائر جلاؤ یہ نہیں ملتا یہ نہیں ملتا یہ یہ چیزیں مغرب نے سکھائی ہیں یہ تربیت الحادی ذہنیت یہ مغرب کی طرف سے آئی ہے یہ عیسائیوں بدبختوں نے یہ چیزیں پھیلائی ہیں اور عیسائیوں کے پیچھے یہودی یہ نظام وضع کرنے والے تشکیل دینے والے یہ احتجاجی نظام شور مچانے والا پروپیگنڈے کرنے والا دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے والا یہ جتنا نظام ہے نا یہودیوں کا بنایا ہوا سلیبیوں عیسائیوں کا چلایا ہوا مغرب کا پھیلایا ہوا آج مسلمان بھی اسی کے تابے ہو کر اپنے معاشرے بنا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں نتیجہ اس کا یہی ہے دین سے شریعت سے دور اور مسئلہ حل بھی کوئی نہیں ہوتا اور ظالم مسئلہ حل تو اللہ نے کرنا ہے رزق دینے والا اللہ ہے ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے تو اللہ تعالی کو چیز کیا پسند ہے صبر پسند ہے اور تم صبر کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جاتے ہو ہاں جی مغرب کے طور طریقے اختیار کر کے مغرب کی تخلیق کر کے ہاں جی تم صبر سے دور بھاگتے ہو پھر نتیجہ کیا ہے مسئلہ بھی کوئی نہیں حل ہوتا ہاں جی اور پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کو حاصل ہی نہیں ہوتی تو اصلاح کے لیے امت کی اصلاح کے لیے اس کی وہی تربیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر پر کیا کرتے تھے اور صحابہ کو تربیت دی تھی دیکھیے مشکلات ان کو کم تو نہیں آئی کیسی کیسی مشکلات ان کو آئی ہیں جنگوں کا زمانہ ہے مدینہ محاصرے میں ہے اور وہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے کھڑے ہیں پیٹوں میں ڈالنے کے لیے لقمے تک نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کی تربیت ہے صبر کی اس صبر کی تربیت کے ساتھ کامیاب ہوگا <تصفح> ولا تک تلوفی سبی اللہ بلیا ام ولا کل تشور ولا تقولو اور نہ کہو تم لے من اس شخص کے لیے یوک جو قتل کیا جاتا ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اموات مردے ان کو مردے نہ کہو بلاحیا ان بلکہ وہ زندہ ہیں بلا لا تشعرون اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے صبر کی بات آئی ہے نا ساتھ ہی جہاد کی بات آ میں نے بتایا نا کہ جہاد وہ عمل ہے جس میں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے صبر کے بغیر جہاد نہیں ہوتا اللہ اکبر اس میں سب سے بڑی قربانی کی چیز کی ہوتی ہے جان کی جہاد ہے ہی قربانی کا نام مال قربان کرو وقت قربان کرو صلاحیتیں قربان کرو علاقے چھوڑو ہجرتیں کرو یہ سا... قربانی قربانی یہ سارا جہاد مانگتا ہی قربانیاں ہیں ہر چیز پر ہر چیز پر ہی صبر کرنا پڑتا ہے لیکن سب سے بڑی قربانی کیا ہے جان کی قربانی تو اللہ تعالیٰ نے اب اس قربانی کا ذکر کیا ہے اس مسئلے کو پھر یہاں پچھلی عائد کے ساتھ مربوط کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو جہاد کرنے والے ہیں یہ صبر کرنے والے ہیں قربانیاں دینے والے ہیں اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے ہیں ان کو مردہ نہ کہو ان کے اعزاز کو بیان کیا جا رہا ہے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا جا رہا ہے کہ ان کو تم مردے نہ کہو بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں کہاں زندہ ہیں دنیا میں زندہ نہیں ہے جی جو شہید ہو جاتا ہے اس پر بھی موت ہی واقعہ ہوتی ہے جو موت ہر شخص پر واقعہ ہوتی ہے اچھے پر بھی برے پر بھی وہی موت شہید پر بھی واقع ہوتی ہے لیکن فرمایا بل ان بلکہ وہ زندہ ہیں بلا قلعہ تشورون اور لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے وہ زندگی وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے جس کا تمہیں شعور ہے دنیا کی زندگی کا تو تمہیں شعور ہے میں بول رہا ہوں تم سن رہے ہو میں پورا شعور رکھتا ہوں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اگر آپ میری بات سنی نہ رہے ہو تو میں بول لوں کیوں تو دنیا کی زندگی کا ہمیں شعور ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے یہ زندگی کیسی ہے بندہ سانس لیتا ہے بندہ آنکھ سے دیکھتا ہے بندہ ہاتھ سے حرکت کرتا ہے پاؤں سے قدم سے چلتا ہے ہاں جی یہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے سب جانتے ہیں یہ پورا شعور ہے دنیا کو ہم جانتے ہیں یہ دنیا میں کیا ہے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے اس کا شعور رکھتے ہیں لیکن فرمایا کہ یہ زندہ ہیں پر اس جگہ زندہ ہیں جہاں کا تمہیں شعور نہیں ہے وہ جگہ کون سی ہے وہ ہے برزخ و ممبرا اہم لا نے یوم یوم وہ برزخ میں ہیں دنیا سے مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں انسان برزخ میں جاتے ہیں یہ برزخی زندگی ہے اللہ اکبر عیسائد سے نا جی بڑی عقیدے کی خرابیاں لوگ بیان کرتے ہیں ہاں انبیاء زندہ ہیں اولیاء زندہ ہیں شہداء زندہ ہیں یہ آیت پڑھ کے پھر آگے جناب وہ زندگی کو بیان کرنا اللہ اکبر جس طرح ہم سنتے ہیں ایسے ہی قبر میں وہ سنتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ قبر میں اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بصارت خبر میں اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اتنی مٹی کے باوجود وہ جناب وہ ایسا سسٹم لگا لیتے ہیں کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ پڑ جاتی ہے تو جہاں سے ان کو کوئی پکارے ان کو سنتا ہے جہاں سے ہیں جی اس کو دیکھنا چاہے کہ میرا مرید اب کہاں ہے کس حالت میں ہے کس جگہ میں ہے کس مصیبت میں ہے وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں وہ اس کی فریاد سنتے بھی ہیں وہ اس کی مدد کو پہنچتے بھی ہیں پھر اس کی مدد بھی پوری کرتے ہیں یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے پھر یہ جناب سارے عقیدے اس کے اوپر فٹ کر دیتے تو اللہ تعالی نے جڑ کاٹ دی ہے ان باتوں کی یہ کہہ کر کہ بل احیاءن بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن بلا کلا تشورون تم اس کا شعور نہیں رکھتے سورا عال عمران کے اندر بل احیاءن ان عند رب ہاں یورزاخون اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے ہاں وہ اللہ کے عرش کے نیچے شہداء کی روحیں قندیلوں میں آرام کرتی ہیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں وہ جنت کی سیر کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی ہیں جہاں سے چاہتی ہیں پیتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے بارے میں ان کی روحوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں اس کا لیکن بس ہمیں بیان کر دی تو ہم نے سن لیا لیکن جتنا بیان کر دیا اتنا مانیں گے اور اس کے علاوہ اس سے استدلال کر کے اجتہاد کر کے اس کو دلیل بنا کے آگے جناب پورا ایک ضابطہ کھڑا کر دے اللہ کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے ایمانیات کے جتنے مسئلے ہیں ان کو یاد رکھ لو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کر دیا اتنا ہی اور اسی طریقے سے ہم مانیں گے اس میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے نہ اس سے استدلال کر کے استنتاج کریں گے نہ اس سے اجتہاد کریں گے نہ اس سے کوئی الگ ضابطہ بنا کر اسے ایک الگ ڈھانچہ تشکیل دیں گے یہ سب ہی ایمانیات کے منافی ہیں یہ سب چیزیں ایمانیات کے منافی ہیں اللہ اکبر اصل میں کچھ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ موت فنا کا نام ہے موت فنا ہے موت آنے کا مطلب ہے ختم اللہ تعالی نے یہ چیز سمجھائی ہے کہ موت فنا نہیں ہے یعنی فنا کا مطلب بالکل ویسے تو کلو من علیہ فان ویب وجو رب قز الجلالیہ و یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بات موجود ہے فنا کا معنی یہاں یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا مکمل خاتمہ فنا کا یہ مطلب ہے لیکن وہ جو ملحد قسم کے لوگ ہیں وہ فنا کا جو معنی لیتے تھے یا مکے کے لوگ جو معنی لیتے تھے موت کا وہ یہ لیتے تھے کہ جس طرح یہ مٹی ہے انسان جب مرتا ہے تو مٹی بن جاتا ہے مٹی بن جاتا ہے اس کے اندر یہ بالکل مٹی ہے اور اس کے علاوہ اس کے کچھ نہیں ہے نہ اٹھایا جائے گا نہ اسے کوئی حساب لیا جائے گا نہ وہ جنت نہ دوزخ نہ یہ نہ وہ تو وہ تصور یہ رکھتے تھے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ موت کیا چیز ہے موت دنیا کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے انسان دنیا سے برزخ میں چلا جاتا ہے اور پھر جب قبر میں جاتا ہے برزخ قبر کی قبر جو ہے وہ برزخ کی ایک جگہ ہے ایک جگہ ہے برزخ کی جگہ بہت ہیں جی لیکن ایک جگہ جو ہے وہ قبر بھی ہے ایک بندہ دریا میں ڈوب گیا سمندر میں ڈوب گیا مچھلی کے پیٹے میں چلا گیا جی اس کی برزخ اس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نظام بنایا ہے لیکن معروف چیز جو ہے وہ قبر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں جو نیک لوگ ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے روح واپس لوٹائی جاتی ہے جسم کے اندر اور پھر جسم بولتا ہے روح اس کے اندر ڈالی جاتی ہے اس اس کا پھر حساب ہوتا ہے تیرا نبی کون تیرا دین کیا تیرا رب کون یہ سارے سوالات ہوتے ہیں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اس کی قبر بن جاتی ہے اور اگر وہ ناکام ہو گیا تو دوزک کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے دوزک کیا ایک گڑا اس کی قبر بن جاتی ہے تو اسی طرح مارنے والے یعنی اس کو سخت سدائیں دینے والے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں بچھو اور سانپ اس کو تکلیف دیتے ہیں مستقل طور پہ یہ جو برا غلط ہے نافرمان فرمان ہے اس کی یہ صدا ہے قبر کے اندر برزخ کے اندر اور جو نیک ہے اس کے لیے جدا ہے جنت کی طرف کھڑکی کھلی ہے جنت کے باغیچوں میں سے اس کی خبر ایک باغیچہ ہے اس کو آرام مل رہا ہے اب آرام کا ملنا ہاں جی اور صدا کا ملنا دونوں کا تعلق زندگی سے ہے دونوں کا تعلق زندگی سے ہے اگر وہ تصور جو مکے والوں کا تھا تو اگر یہ تصور ہو تو پھر تو آرام آرام کوئی نہیں سدا سدا کوئی نہیں جبکہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ برے کو غلط کو سدا ملتی ہے اور نیک کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے اجر دیتا ہے قبر کے اندر برزخ کے اندر اس کو یہ زندگی ہے لیکن یہ زندگی برزخی ہے اور یہ سب کی زندگی ہے اچھے ہیں وہ بھی زندہ برے ہیں وہ بھی زندہ لیکن انبیاء کی زندگیاں بہت ہی اعلیٰ زندگیاں ہیں شہداء کی زندگیاں بہت ہی اعلیٰ زندگیاں ہیں نی اچھا اللہ تعالیٰ نے شہداء کی زندگیوں کا ایک اس سورا بقرہ میں دوسرا سورہ عالیہ عمران میں بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تو بہت تو یہ بہت اعلیٰ زندگی ہے نبیوں کی بھی شہیدوں کے بھی اور نیک لوگوں کی لیکن وہ زندگی کتنی اعلیٰ ہے کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے بلاکل تشور تم اس کیفیت کو جانتے تمہاری سوچ سے فکر سے ہی بعید ہے تمہارے شعور سے سبحان اللہ دیکھو اللہ نے یہاں بلا اللہ تشعرون کا لفظ بولا ہے ایک چیز ہے کہ انسان دیکھتا ہے ایک چیز ہے انسان ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے جی لیکن شعور ان ساری چیزوں سے آنکھوں سے ہاتھوں سے انسان کی صلاحیتوں کا جو آخری کمال ہے نا اس کو شعور کہتے ہیں انسان کے صلاحیتوں کا جو آخری کمال ہے جس میں اس کی عقل اس کے حواس اس کی صلاحیتیں پورا کام کرتی ہیں یہ شعور ہے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تیرے شعور میں ہی نہیں یہ چیز آ سکتی کہ برزخ میں ہوتا کیا ولا نبلو انکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشری الصابرین اللہ دینا صوابت مصیبۃ و اولا کا محتدون ولا نبل ون کم اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تم کو بے من الخوف کسی بھی چیز کے ساتھ وہ خوف ہے ولجوے اور بھوک ہے و نقش من الموالے اور مالوں کا نقش ہے ول انفوسے اور جانوں کا نقش ہے وہ اور پھلوں کا نقش ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم تمہیں ہم تمہاری آزمائش کریں گے وہ الصَّابِرِينَ صابرین اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو کون صبر کرنے والے اللہ دینا اجداسم مصیبہ وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت قالو تو کہتے ہیں انا لاہے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں و انا الہ ہے اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون لوٹ جانے والے ہیں الاائے کا یہ لوگ علیہ ان پر صلابات ان مہربانیاں ہیں مر ہم ان کے رب کی طرف سے وہ رحمت اور رحمت ہے وہ کا اور یہ لوگ ہم ال وہی ہیں ہدایت والے اللہ تعالی نے یہاں اپنا نظام بیان فرمایا ہے والا نبل ون کم بے شعی امن الخف ول ج نقص ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ ہم تمہاری آزمائش نہ کریں है? اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس دنیا کو امتحان کی دنیا بنایا ہے یہ ہم آئے یہاں آزمائشی زندگی کے لیے ہیں یہ امتحان کی زندگی ہے آزمائش کی جگہ ہے یہ دنیا ہے ہی اس زندگی کی بنیاد یہی ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی آزمائش ہے کون اس کے اندر پاس ہوتا ہے اور کون اس کے اندر فیل ہوتا ہے جی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بڑا امتحان ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اور بھی بڑے چھوٹے چھوٹے امتحان چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے تمہیں ہاں جی خوف کے ساتھ آزمائیں گے دشمن کا خوف بیماری کا خوف بڑے بڑے مسئلے خطرات زندگیوں میں ان چیزوں کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے بلجوئے اور بھوک کے ساتھ فقر و فاقہ کے ساتھ تنگ دستی کے ساتھ وسائل کم کر کے تھوڑا دے کے یہ تمہیں آزمائیں گے بنکسمل انفس بسمرات اللہ اکبر کہیں ایسا ہوگا چوری ہو گئی ڈاک پڑ گیا ساری دکان لوٹی گئی سارا مال ضائع ہو گیا بیماریاں آ گئیں ایکسیڈنٹ ہو گیا گھر کے سارے خاندان کے سارے اکٹھے ہی بہت ہو گئے ب نقسم من الموالے بل انفسے بسمارات ہاں جی ساری فٹی کو کیڑا کھا گیا فصل ساری برباد ہو گئی فیکٹری کو آگ لگ گئی یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ یہ مختلف آزمائشیں ہیں مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں تو اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں الفلا میم حسباسرکو یق آ لا یفتنون وہاں تو خاص ایمان والوں کی بات کہی ہے نبل و ورنہ کم مخاطب کر کے کہا ہے آزمائش مسلمان یہ سمجھ لے ہر ایمان والا یہ سمجھ لے کہ آزمائشیں نبل و اخبار ہم آزمائیں گے تمہیں دیکھیں گے پرکھیں گے کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے اور کون ہے تم میں سے مشکلات پر تکلیفوں پر صبر کرنے والے پھر خبروں کے ساتھ حالات کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے بڑی بڑی آزمائشیں کریں گے ایسے ایسے حالات آئیں گے ایسی ایسی خبریں تمہیں سننے, سننے میں ملیں گی بہت بڑی بڑی آزمائشیں تمہارے لیے آئیں گی تو اللہ تعالی فرماتے ہم تمہیں آزمائیں گے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی یہی آزمائشوں کے ساتھ گزرے گی یہ اللہ نے اپنا ایک نظام بیان فرمایا اور بھائی اس کے اندر بہت بڑی دعوت ہے سبحان اللہ اگر مسلمان مسلمان ملک مسلمان معاشرے مسلمانوں کی حکومتیں اللہ تعالی کے بیان کردہ اس حصول کو سمجھ لیں تو سچی بات ہے مسائل سے نجات مل جائے آج دنیا کے بڑے مسئلے دو ہیں اس وقت دنیا کے دو مسئلے بڑے ہیں نمبر ایک خوف اور خطرہ دہشت گردی جس کا نام رکھا ہے آج کل دہشت دکتا. یہ خوف خوف جو ہے نا جی خوف اور دوسرا مسئلہ اس دنیا کا کیا ہے بھوک غربت تنگ دستی ویسے ہر دور کے یہ مسئلے رہے ہیں لیکن ہم نے تو اپنے دور کے اندر اس بات کو سمجھنا ہے تو آج بھی یہی مسئلے ہیں پوری دنیا کے لیے مسئلے ہیں مسلمانوں کے لیے بھی مسئلے ہیں لیکن کافر ان کا علاج کسی اور طریقے سے کرتا ہے مسلمان ان چیزوں کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس کا حل اور طریقے سے کرتا لیکن آج جو بڑے دکھ کی بات ہے ہم اپنی حکومتوں پر جتنا افسوس کر سکیں اور اپنے دانشوروں پر کہ جنہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور کافروں کے طور طریقے مناہج اختیار کر کے قوموں کا معاشروں کا انہوں نے جس طریقے سے بیڑا غرق کیا لوگوں کی سوچوں کو فکروں کو جس طریقے سے تبدیل کر دیا عقائد کو بگاڑ کے رکھ دیا ٹھیک ہے دنیا میں دو بڑے مسئلے ہیں ایک ہے دشمن کا خوف بہت بڑا خوف دہشت گردی کا خوف اور دوسرا غربت ہے تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں مسلمانوں یہ میری طرف سے آزمائش ہے یہ میری طرف سے امتحان ہے اب اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے اس کا طریقہ تم نے کیا اختیار کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ان آزمائشوں پر تم نے صبر کرنا ہے پہلی بات جو سمجھائی ہے نا وہ یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے اور سچی بات ہے صبر ہی یہاں ہے نہیں یہ جتنی مصیبتیں ہیں حکومتوں کی پالیسیاں مسلمانوں کی دیکھو پارٹیوں کے نظام دیکھو طور طریقے دیکھو مسلمان عوام جو ہیں یہ فیکٹریوں والے کارخانوں والے اور تاجر پیشہ صنعت کار زمیندار یہ سارے کے سارے ان چیزوں پر صبر کرنے کی بجائے بے صبری کے مظاہرے انتہا درجے پہ کرتے اللہ کے نبی کی تربیت یہ نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت کی ہے اپنی امت کی صبر سکھایا ہے نا ہاں جی ان کی تربیت کی ہے حقیقت ہے آج ہمیں بھی اپنے مسلمان معاشروں مسلمان ملکوں کی تربیت اس صبر پر کرنی چاہیے اور ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھئی اگر یہ چیزیں دنیا دنیا میں نہ ملیں ہاں جی مال کی کمی آ جائے مختلف چیزیں جن کو ہم نے آج زندگی کے لیے لازمی قرار دے دیا ہے اور بنیادی حقوق میں شامل کر لیا ہے بجلی جو ہے بجلی ایک ایسا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا ہمارے معاشرے کا یہ بنیادی حقوق میں شامل ہو گئی ہے یہ بجلی سمجھا گئی اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے نظام ہی نہیں چلتا گھر ہی نہیں چلتا ملک نہیں چلتا کچھ بھی نہیں چلتا ہر چیز بند ہو کے رہ جاتی ہے اپنے آپ کو اتنا محتاج بنا لیا ان چیزوں کا اتنا اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ان چیزوں سے یہ چیزیں ہماری مجبوریاں بن کے رہ گئی جی حالانکہ سچی بات ہے کہ یہ چیزیں کافروں کی مجبوریاں ہوں تو ہوں مسلمانوں کی مجبوری نہیں ہے یہ چیزیں مسلمانوں کی یہ چیزیں مجبوری ہے ہی نہیں اس کا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ میں اپنی طرف منصوب کر کے کہتا ہوں کہ میں یہ کرتا ہوں مالوں کا نقص میری طرف سے ہوتا ہے اور یہ جو کم تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں مسلمانوں بجائے اس کے کہ تم اس کو کوسو اس کو رگڑو اس کے ساتھ مقابلہ اور اس مسئلے پر فساد برپا کرو لڑائی جھگڑے کھڑے کرو ہاں جی اختلاف پیدا کرو بجائے اس کے صبر کر کے اللہ سے معافی مانگو گناہوں سے واپس پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو یہ سمجھو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ناراض ہو کر ہم سے یہ چیزیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین رہا ہے مصیبتیں آ رہی ہیں بیماریاں آ رہی ہیں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اس کی بجائے ایک دوسرے کی طرف منسوب کر کے لڑائی جھگڑے فساد یہ سلسلے شروع کرتے ہیں بھائی یہ مسئلہ مسئلہ نہ بھوک ہے مسلمانوں کا نہ خوف ہے مسلمانوں کا دیکھو نا خوف کا خاتمہ کرو جہاد کرو مسلمان جہاد کریں خوف ختم ہے سب سے بڑا خوف زندگی کا ہے یعنی مریں گے مرنے کا مرنے کا تو تمہیں شوق ہونا چاہیے جہاد کی تربیت انسان کے اندر شہادت کا شوق پیدا کرتی ہے جس کے اندر شہادت کا شوق پیدا ہو جائے اس کو مرنے کا ڈر ختم ہو گیا سمجھائی نا یہ علاج اللہ کی شریعت بتاتی اللہ تعالیٰ اور وہ اس آدمائش میں کامیاب ہو گیا اسی طرح یعنی بھو کا مسئلہ ہے باقی مسئلے ہیں سمجھا گئی ہے انسان صبر کر کر کے اللہ تعالیٰ صبر سے اجر لیتا ہے ہاں جی خرابی نہیں پیدا کرتا فساد نہیں برپا کرتا لڑائی جھگڑا نہیں کھڑا کرتا دوسروں پر الزام تراشیاں کر کے یعنی یہ سلسلے خراب نہیں کرتا اختلاف پیدا نہیں کرتا بلکہ وہ زیادہ رجوع اللہ کی طرف کر کے صبر کر کر کے وہ اللہ سے معافیاں مانگ کے اصلاح کرتا ہے تو سبحان اللہ یہ مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں یہ کامیاب ہو جاتا یہ جو طریقہ یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت بنائی سکھائی سمجھائی سمجھائی اور یہ آج چیزیں نہیں ہیں نہ حکومتوں میں نہ ہمارے سیاست میں نہ معاشروں کے اندر اس کی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے وشیر سوابرین الفرمایا کے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کامیابی کی بشارت صبر کرنے والوں کے لیے ہے ہاں جی یہ نہیں کہا کہ یہ خوف نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا نہیں یہ ہوگا لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بشارت کامیاب ہوں گے صبر کرنے والے اگر صبر کی عادت ڈال دینا ہم پاکستان کے اندر عوام کی تربیت اس دعوت کے ساتھ وا یو عہد کرو کہ جماعت و دعوی کا یہ فرض ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ وہ تربیت کرنی ہے معاشروں کی جو اللہ کے نبی نے کی تھی یہ ویئن پیدا کرنا ہے یہ فکر پیدا کرنا ہے لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا کرنی ہے ہاں جی کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کے احکام پر عمل کرو گناہوں کو ترک کرو جب گناہ ترک کرو گے تو کوئی کیڑا تمہاری پھٹی نہیں کھائے گا یہ فصلیں برباد نہیں ہوں گی یہ جو بار بار جی کبھی زلزلے آ گئے, کبھی یہ آ گیا, کبھی وہ آ گیا, کبھی یہ مسئلے کبھی وہ مسئلے یہ سیلاب کہاں سے آتے ہیں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں بارشیں کون پیدا برساتا ہے اللہ تعالیٰ برساتا ہے تو ان چیزوں کا یہ عقیدے بناؤ لوگوں کو سمجھاؤ صبر کے اوپر ان کو لے کے آؤ اللہ کی طرف وہ کون ہیں اللہ دینا سوابت مصیبہ جب بھی ان کو مصیبت آتی ہے صبر کرنے والے ہیں فورن کہتے ہیں انا ہم تو اللہ کے ہیں ہم تو اللہ کے یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے یہ کٹے گی بھی اللہ کی طرف سے یہ دور بھی اللہ ہی کرے گا ہاں جی ہمیں دنیا کی چیزوں کا فکر اتنا نہیں ہے انا الیہ راج ہمیں فکر اس بات کا ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں کہیں اس امتحان میں ناکام ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہیں بہت بڑے خسارے میں نہ پڑ جائیں جی اناہ و انا اللہ راج یہ جملہ ایک عقیدہ ہے ایک عقیدہ ہے پختہ سوچ اور فکر کی دعوت ہے انا لہج یہ بہت بڑی تربیت ہے پوری قوم کو صبر سکھانے والا ایک پورا نظام ہے کیا سوچ ہے اناہ بے شک ہم اللہ کے ہم تو بھائی اللہ کے یہ نعمت ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے سبحان اللہ دنیا دنیا کا نقصان اتنا بڑا نہیں ہے ہاں جی اصل نقصان ہے کہ کہیں آخرت کا نقصان نہ ہو جائے ہم تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں علیہم کا من ربہم ربرحمٰ یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے نوازشیں ہاں صلوات اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات ان کی جمع صلوات سلاد اگر بندہ بندے کی طرف سے فیل ہو بندہ بندے کا فیل ہو تو دعا کرنا عمل کرنا یہ سلاد کا معنی ہے اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو رحمتیں برکتیں سعادتیں نوازشیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ یہ ان لوگوں کو ملتی ہیں سبحان اللہ صبر کرنے والوں کو انا لہ و اناہ ال کے کلمات زبان سے ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نوازشیں ملتی ہیں و ورحمت رحمت ملتی ہے رحمت سبحان اللہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ اکبر ولا کا اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں تین چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صبر کرنے والوں کو ہم دیں نوازشیں نوازشیں دنیا کی نوازشیں ہیں. اللہ کسی کو کام نہیں رکھتا آزمائش کر امتحان لیتا ہے پھر دنیا میں بھی دیتا آخرت میں تو بہت دے گا صحابہ بہت بڑی مثال ہیں اس کی رحمت دوسری چیز ہدایت تیسری چیز یہ تینوں چیزیں صبر سے ملتی ہیں. صبر جو نہیں کر سکتے وہ محروم رہتے ہیں ان چیزوں سے سبحانہ